حمیدید اللہ مبار سن دو ہجری کا تذکرہ چل رہا ہے ہمارے سلسلے سیرت النبی میں جس میں ایک ترتیب سے سیرت کے اسباق کو سیرت کے دروس کو شروع کیا ہے تو دو ہجری کا کے اہم واقعات جس کا سب سے اہم ترین واقعہ تاریخ انسانی اور تاریخ اسلامی کا وہ غزوہ بدر تھا اس کو تفصیل کے ساتھ ہم نے کئی ہفتوں میں پورا کیا شاید چھ ہفتے اس میں لگے اور گزشتہ جمعے میں ہم نے غزب بنی قینق پر بات کی اسی سال میں یعنی دو ہجری کا جو سال ہے اس میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی تھے ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمت الظہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو اس نکاح میں اس شادی میں مسلمانوں کے لیے بہت درس ہے درو سے عبرت و نصیحت ہیں کہ ہم اس پہ سوچیں کہ یہ شادی اس خاتون کی ہو رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی ہیں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں آپ نے خود فرمایا وہ فاطیمت سید ات نسای اہم آپ لوگ ہر جمعے کے خطبے کے اندر سنتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیدہ نسا الجن الجنہ والحسن والحسین و شباب اہل الجنہ و حمزت وصد اللہ و اسد یہ ان حضرات کے فضائل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ارشاد ہوئے ہیں اس سے زیادہ سچی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی تو خاتمت و ظہر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ نکاح کے حوالے سے صرف نگاروں نے اور حدیثی کتابوں میں جو تفصیلات آتی ہیں کہ ان کا ان کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیغام بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بارے میں اللہ جل شع کے حکم کے انتظار میں حکم الٰہی کا منتظر ہوں کہ اللہ جل مجھے کیا فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا رشتہ کس کے ساتھ کیا جائے روایات میں آتا ہے کہ انہی دونوں حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو جن کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا تھا ان سے کہا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مہر میں دینے کے اور نہ میرے پاس گھر ہے نہ میرے پاس رکھنے کی جگہ ہے کوئی کمرہ گھر تو زمانے کا کیا ہوتا تھا ایک کمرے پر مشتمل گھر ہوا کرتے تھے ایک چھوٹا سا کمرہ کچا چھوٹی سی نیچی سی اس کی چھت ہوتی تھی اور اس کے آگے چھوٹا سا ایک سہن اسی کو گھر کہا جاتا تھا زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھر اسی طرح کے تھے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے زیادہ مبارک گھر اس روح زمین پر کوئی اور نہیں ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی وہاں تشریف فرما ہے آج بھی وہاں آرام فرمائے ہے ام عائشہ فرماتی کہ میرا گھر ایک کمرے پر مشتمل تھا اور ہم نے اسی کمرے کے اندر پردہ لگایا ہوا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مہمان گھر میں آتا تھا بیٹھک نہیں تھی گھر کے اندر اسی کمرے میں پردے کے پیچھے میں چلی جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پردے کے دوسری طرف ملاقات فرمایا کرتے تھے اماں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تحجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس کمرے میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ جہاں آپ پیشانی زمین پر رکھ سکیں تو آپ جب سجدے میں جانا چاہتے تھے تو میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی تھی تو آپ سہجدہ فرماتے تھے جب آپ قیام کرتے تھے تو میں اپنی ٹانگیں سیدھی کر لیتی تھی اس طرح آپ تحجد پڑا کرتے تھے اپنے اس حجرے میں جو کائنات کا علماء کا اس پہ آ ہے کہ وہ, زم... وہ کہ حجر عائشہ افضل ہے یا کابت اللہ افضل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک جہاں پر آج بھی زمین کے جس حصے کو ٹچ کر رہا ہے جس کو مس کر رہا ہے وہ کائنات کے اندر سب سے اونچا ترین ٹکڑا زمین کا کون سا ہے کیا وہ ٹکڑا جس پہ اللہ کا گھر بیت اللہ قائم ہے یا وہ ٹکڑا جس پہ رسول اللہ آرام فرما ہے تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ جل شاہ کو یہ اصل میں ایک بعض زبوں پر یہ بحث ہے کتابوں میں کہ مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ منورہ افضل ہے دونوں میں سب تو دونوں طرف کے اقوال ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ مکہ مکرمہ کی اپنی ایک فضیلت ہے اور ایک بہت بڑی شان ہے اور اللہ جل شاہ کا گھر ہونے کی وجہ سے بیت اللہ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے کی وجہ سے مدینہ مورہ کو بھی عظمت حاصل ہوئی اور شان حاصل ہوئی تو فاطمت الظہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی جو نکاح کی جو بنیاد بنی کہ ان دونوں حضرات میں حضرات شیخین سعیدنا ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ادالی کو مشورہ دیا ادالی کو یہ اشکال ہوا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں ظاہر بات ہے کہ نکاح کے اندر مہر ہونا تو ضروری ہے اور گھر ہونا بھی ضروری ہے بیوی کو انسان ماں باپ ایک گھر سے لے کر جاتا ہے تو کوئی اس زمانے کا صحیح لیکن ایسا گھر تو ہوتا ہے تو حضدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تھا تو کچھ نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے مربی بھی تھے مجھے پالا بھی تھا میں نے آپ کو بہت شروع میں بتایا تھا کہ جناب ابو طالب سے ان کے دو صاحبزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس لے کر گئے تھے اور تو ہدانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے تھے اور حضرت جعفر کو حضرت عباس لے گئے تھے اور اسے لے کر گئے تھے کہ تاکہ ان کا کچھ بوجھ ہلکا ہو ان کے کچھ حالات ٹھیک نہیں تھے تو تعلی تو بچپن سے حضور کے پاس تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہربان تھے کہ ان کی مہربانیوں کو دیکھتے ہوئے مجھے اس کی خیال آیا کہ مہر نہ بھی ہو تو میں حضور سے بات کر سکتا کہتے میں گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا لیکن حجاب کی وجہ سے شرم و حیا کی وجہ سے میرے لیے یہ کہنا مجھے مشکل ہو رہا تھا کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ و خود ہی مجھ سے دریافت فرمایا کہ کیا تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے تو میں نے کہا یار سلا جی میں اس مقصد کے لیے آیا تو آپ نے پوچھا مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے تمہارے پاس ردلی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں میرے پاس کچھ نہیں آپ نے فرمایا وہ زرا کہاں گئی جو تمہارے پاس غنیمت کے اندر آئی تھی تمہارے جی وہ تو ہے تو آپ نے فرمایا کہ اسی کو بیچ دو اور اس سے کچھ اپنے کپڑے کچھ بیوی کے لئے کپڑے اور جو مہر وغیرہ ہے وہ دے دو کہنے لگے کہ میں نے وہ زیرہ اٹھائی اور بازار کی طرف چل پڑا تو سامنے سے عثمان غریب رضی اللہ تعالیٰ نہ تھے عثمان کا مال اللہ جل شاہ نے ایسا خیر کے کاموں کے لیے قبول فرمایا ہوا تھا کہ جہاں خیر کی کوئی چیز تھی موقع آیا ہے تیسے عثمان غنی کی پائی پائی اس کے اندر استعمال ہوئی کہ عثمان نے پوچھا کہ علی کدھر کا ارادہ ہے تو کہا کہ بازار جا رہا ہوں یہ زیرہ بیچنے کے لیے بتایا بھی ہوگا کہ رشتے کی بات ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عثمان نے اس کی بڑی اونچی قیمت لگائی زرا کی اور چار سو اسی گرم اس زمانے میں کہا کہ یہ مجھے بیچ دو اور چار سو اسی گرم حضرت علی کو دے دیے اور اس کے بعد پھر وہ زرا بھی واپس کر دی یہ میرا طریقہ تھا کہ گویا میں نے پیسے تم سے ذرا خریدی ہے حضلی کو یہ خیال نہ ہو کہ ساری رقم جو ہے تو فرماتے گلی فرماتے ہیں کہ میں نے وہ درہم لے آیا میں نے لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیے تو آپ نے فرمایا کہ اس سے کچھ خوشبو لے لو شادیوں پر استعمال ہوتی ہے کچھ کپڑے لے لو تو میں نے اس سے کچھ کپڑے لیے اور کچھ خوشبو لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو جو سامان دیا شادی کے موقع پہ نیا گھر بن رہا تھا اور شوہر کی مالی حالت تو آپ کے سامنے گھر تو ان کے پاس تھا نہیں کرایہ کے اوپر ایک کمرہ کہیں پر انہوں نے لیا تھا شاید وہ انہیں پیسوں سے لیا ہو جو ذرا بیچی ایک دو مہینے کا کرایہ دیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو خود جو, جو سامان دیا جس کو آج کل جہیز کہا جاتا ہے اس میں ایک لحاف تھا رضائی جس کو کہتے ہیں ایک گدا تھا چمڑے کا اور اس میں روئی مہنگی ہوتی ہے چونکہ تو روئی نہیں تھی اس گدے کے اندر اس میں کھجور یا کسی اور درخت کی جو چھال ہوتی ہے وہ بھری ہوئی تھی اس میں روئی کی بجائے اور آٹا پیسنے کے لیے غلہ پیسنے کے لیے دو چکیاں تھیں اور پانی بھرنے کے لیے ایک مشکیزہ تھا اور مٹی کے دو گھڑے تھے پانی رکھنے کے لیے یہ کل جہیز تھا حضرت ثقافت الزرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جن ان چیزوں کی اگر آپ آج قیمت لگائیں تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں چار پانچ آٹھ ہزار روپئے سے زیادہ قیمت کیوں گی اس دور میں یہ حسمان یہ گھر کی وہ بنیادی ضرورت ہے جس کی جس کے بغیر ظاہر بات ہے کہ لحاف بھی چاہیے ہوتا ہے گدا بھی چاہیے ہوتا ہے آٹا پیسنے کی چکی بھی اور پانی کا مشکیزہ بھی اور پانی رکھنے کے لیے گھڑا بھی یہ کل چھ چیزیں بنتی اس کے بعد وہ چلے گئے ذرا دور جہاں ان کو گھر ملا رخصت ہو کرا کر وہاں تو شیف لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر تھے جو آج بھی حجر آئیشہ آپ کا حضرت عائشہ آپ لوگوں کے سامنے روزہ شریف جس کو ہم کہتے ہیں یہ حجرہ عائشہ عائشہ کا گھر ہے اس کے بالکل سامنے حفصہ کا گھر تھا جہاں پر آج کل ہم لوگ کھڑے ہو کے صلاح و سلام پڑھتے ہیں معجہ شریف جس کو کہتے ہیں اور اسی جگہ باقی ازواج کے حجرے بھی تھے کسی کا رخ اس طرف تھا مسجد کے کی طرف اور کسی کا رخ دوسری طرف تھا بقی کی طرف آپس میں دیواریں پیچھے سے ملی ہوئی تھی ان حجروں کی جو ایک ایک کمرے کے اوپر مشتمل تھے یہ گھر تقریباً سارے ایک انصاری صحابی تھے جن کا نام حارثہ بن اعمان تھا یہ ان کے دیئے ہوئے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیے میں یہ گھر پہلے اسی جگہ ان کا اپنا گھر بھی تھا اور اب ایک ہی گھر ان کے پاس رہ گیا تھا جو حضرت عائشہ کے حجرے کے ساتھ تھا جو آج مسیح نبی کے اندر موجود ہے اگر روزہ شریف کی ایک طرف کی دیوار کو آپ دیکھیں تو یہ ہجرا عائشہ کی دیوار ہے اور اگر آپ قبلے کے دوسری طرف یعنی قبلے کی اس طرف تو دائشہ کے گھر کی دیوار ہے اگر آپ قبلے کے دوسری طرف والی دیوار کو دیکھیں جو سبز رنگ کی جالی جو لگی ہوئی ہے ساری تو یہ حضرت فاطمہ کا گھر یہی تھا یہ گھر حارستہ اپنے نعمان کے اپنے پاس تھا آخری دہ گیا تھا باقی گھر تو نبی کریم سردار سمپور نے سارے دے دیے رز خاتمہ کو رضی اللہ عالانہ کو بہت چونکہ بہت ہی لاڈلی تھی بڑی پیاری تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی سے کہا کہ یہ گھر اگر ہارسا ہمیں دے دیں تو ہم حضور کے ساتھ دیوار سے دیوار مل جائے گی حضور کے پاس آ جائیں گے حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے تو اچھا نہیں لگتا حضرت حارثہ نے اپنے سارے گھر رسول اللہ کو پیش کر دی اور مجھے کہنا ان سے مشکل ہوتا تو یہ خبر کسی طرح حضرت حارثہ کو پہنچ گئی کہ حضرت فاطمت وظہرہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے قریب آ جائیں تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میرے مال میں سے جو چیز آپ قبول فرما لیتے ہیں خدا کی قسم وہ مجھے اس چیز سے ہزارہ درجے زیادہ محبوب ہوتی ہے جو میرے پاس رہ جائے آپ, کے, آپ کی قبول کردہ چیز مجھے زیادہ پیاری ہوتی ہے بہ نسبت اس, اس چیز کے جو خود میرے مال میں میرے پاس رہ جائے تو میں یہ گھر حضرت حضاطمت زہرہ کے لیے آپ کو پیش کرتا ہوں جب انہوں نے یہ پہلی بات کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سبق تھا تو سچ کہتے یہ واقعی تھی قلبی اور دلی کیفیت یہی ہے کہ تو جو چیز مجھے دیتا ہے تو تجھے زیادہ پیاری ہوتی ہے اب نسبت اس چیز کی جو تیرے پاس رہ جائے اور پھر فرمایا کہ بارک اللہ حفیق اللہ جلشان ہو تو تجھے برکتیں عطا فرمائی یہ برکت کی دعا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وار قید نعمان کو تو پھر اس طریقے سے وہ گھر حضرت علی کرم اللہ وچ کو مل گیا اور یوں ایک دونوں گھر حضرت عائشہ کا گھر اور حضرت فاطمہ کا گھر یہ قریب قریب آ گیا یہ نقشہ انسان کے ذہن میں ہو تو بہت ساری احادیث سمجھ میں آتی بہت ساری احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر سے اٹھ کر حضرت فاطمہ کے گھر جانا حضور کا اپنے گھر آتے ہوئے رستے میں حضرت فاطمہ کے گھر میں ٹھہرنا حضرت فاطمہ کا حضور سے ملنے کے لیے آنا حضور کا ادھر جانا یہ اتنی روایات ہیں حدیثی کتابوں میں جب یہ نقشہ انسان کے سامنے ہوتا ہے تو انسان کو پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ گھر اس طرح تھے تو آپ اس رستے سے یا اس طریقے سے یوں جایا کرتے ہوں گے ایک بڑے محقق عالم فاضل پاکستان کے ہیں مدینہ شریف میں رہتے ہیں انہوں نے حضرات صحابہ کے گھروں پر کتاب لکھی ہے عربی کے اندر بھی اور اردو میں بویت الصحابہ کے نام سے وہ کتاب اس چیز پر ہے کہ, م... کہ اس م... چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے کا تقریبا اس وقت جو مسجد نبوی ہے اس وقت وہ اس زمانے کے مدینہ منورہ سے بڑی ہے یعنی وہ پورا پوری بستی جو مدینہ کی تھی وہ اس وقت مسجد کے اندر آ گئی تو ظاہر ہے کہ صحابہ کے سارے گھر اس وقت مسجد کے اندر ہیں کم سے کم باقی اطراف تو سارے کے سارے یہ قبلے کی طرف کچھ جگہیں ایسی ہو سکتی ہیں جن قبلے کی طرف توسیع نہیں ہوئی اگر آپ دیکھیں تو قبلے کی جو دیوار ہے آج بھی مس نبی کی یہ وہ دیوار سمجھ لیں آپ اس کو اسی جگہ پر ہے تقریباً چند فٹ کا فرق ہوگا کیونکہ وہ آگے ایک چھوٹا کمرہ اور بنا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں جو اصل یا پہلی صف آپ کہہ رہے ہیں جو اس وقت مس نبی کی جو پہلی صف ہے یہ وہی صف ہے جو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تھی یہ توسیع حضرت عثمان کے زمانے میں قبلے کی طرف دو صفوں کی ہوئی تھی اور اس کے بعد مسیح نبی قبلے کی جانب آگے نہیں بڑھائی گئی اب جتنی توسیع ہوئی ہے دائیں طرف بائیں طرف اور پیچھے کی طرف پورا شہر بلکہ شہر سے بہت آگے تک کا اس زمانے کے گاؤں سے بہت آگے تک کی چیز جو ہے مسیح نبی کے اندر آ چکی اس سے اس نقشے کو اگر انسان کے سامنے کوئی صحابہ کے گھر بیشتر گھر جو مسنبی کے اندر ہے اس وقت وہ کہاں پر ہے کون سا گھر کس ستون کے ساتھ ہے کون سا گھر کس طرف سے ہے اس پر بڑی تحقیق کی ہے مولانا ڈاکٹر الیاس عبد الغنیم صاحب نے اور انہوں نے اس کے اوپر بڑی محققانہ کتابیں لکھی کئی کتابیں لکھی اور اس میں گھروں کو باقاعدہ لوکیٹ کیا کہ وہ یہ جگہ جو ہے ان دو ستونوں کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ فلاں صحابی کا گھر تھا یہ فلاں صحابی, صحابی کا گھر تھا فلانے صاحبی وہ انسان کے سامنے تو زمانے کی پوری بستی کا نقشہ قائم ہوتا علماء نے سیرت نگاروں نے اس سے بھی آگے بڑھ کر آج کل جو ماڈلز بنائے جاتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی اس زمانے کے مدینہ منہرہ کو بنایا ہے دوبارہ سے اور اس سے بہت واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ کس صحابی کا گھر کس جگہ تھا ازواج متحرات کے حجرے کیسے تھے پھر ان گھروں کی لمبائیاں چوڑائیاں ان کے کمرے ان کے صحن ان کی پیمائشیں ان کی چھتیں ان کا مٹیریل اس سب چیزوں پر بھی بڑی تحقیق ہوئی اور ایک ایک چیز محفوظ کی گئی ہے کہ آپ کے زمانے میں جن صحابہ کے گھر تھے جو آپ کے حجرے تھے ان کی پیمائش کیا تھی کمرے کتنے تھے کس چیز سے بنے ہوئے تھے چھتیں کتنی اونچی تھیں فرش کیسے ہوتے تھے سین کیسے ہوتے تھے یہ ساری چیزیں سیرت کتابوں کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ محفوظ اور اس کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی اگر ماڈل بنایا جائے تو بالکل صحیح وہ بن سکتا ہے کہ یہ نقشہ تھا اس زمانے کا اور یہ ترتیب تھی اس زمانے کی تو ان کی اس طریقے کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور اس طریقے کے ساتھ وہ ساتھ والے گھر میں آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی ہوئی ہے فاطمت الظہرہ ان کے قریب ہیں قریباط الظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے والد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی بیٹیوں کو ویسے بھی ہوتی ہے ان کو تو والد بھی ظاہر ہے کہ کائنات کے افضل ترین انسان تھے تو حضور کی وفات کے بعد فاطمت الظہرا بمشکل چھ ماہ زندہ رہی ہے حضور کی باقی تینوں بیٹیوں کا اور آپ کے چاروں بیٹوں کا یعنی آپ کی کل جو آٹھ اولادیں ہیں ان میں سے سات کا انتقال حضور کی زندگی میں ہو گیا تھا اور صرف فاطمت الظہرا آپ کی وفات کے وقت زندہ تھی اور حضور کی وفات کے چھ مہینے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا وہ مشہور روایت ہے جو آپ نے اپنے مرز الوفات میں ان کو بلایا تھا اس فاطمہ کو اور ان سے کہا تھا کہ میں اپنے بیماری کے بارے میں بتایا تھا کہ میں شاید اس بیماری سے صحتیاب نہ ہو سکوں تو اس پر وہ روئی تھی عدائشہ چونکہ حجرے میں تھے تو عائشہ فرماتی کہ میں نے دیکھا کہ یہ حضور نے ان کے کوئی بات ان کے کام میں کہی اس پر وہ روئی ہیں پھر ایک دوسری بات آپ نے کہی تھی پر وہ ہنسی وہ دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ فاطمہ میرے جانے کے بعد تم مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملو گی اس پر وہ خوش ہو گئی حالانکہ یہ ان کی بھی موت کی خبر تھی اس پہ خوش ہوئی راشد فرماتی میں نے پھر فاطمہ سے پوچھا بعد میں حضور اللہ فاطمہ سال کے بعد میں نے پوچھا کہ اگر تم مجھے بتاؤ کہ وہ کیا بات تھی جو اس دن تم باپ بیٹی کے درمیان ہوئی اور تم اس پر ایک دفعہ روئی اور ایک دفعہ تم ہسی تو اس پر فاطمہ نے بتایا کہ حضور نے مجھے میرے کان میں یہ ارشاد فرمایا تو یہ جو شادی ہے یہ دو ہجری میں ہوئی ہے اور تین ہجری میں ان کے گھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی ہے اگلے سال اور پھر چار ہجری کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش ایک سال کے فرق کے بعد اسی مبارک خاندان کے اندر ہوئی ہے کتنا یہ مبارک گھرانہ ہے کہ باپ علی مرتضی ہیں شیر خدا اور خلیف راشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سزاد بھائی بھی ہیں داماد بھی ہیں ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہیں حضور کی لخت جگر ہیں اور بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار حضور کے نواسے ہیں اور آپ کو انتہائی پیارے ہیں حدیثی کتابوں میں جو چیزیں ان کے بارے میں آتی ہیں وہ اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے تو یہ دو ہجری کی کے مشہور واقعات تھے بڑی چیز اس میں یہ تھی تین ہجری کے اندر اگر ہم جائیں تو تین ہجری میں اور تو بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں سب کا موقع یہاں پر نہیں ہوتا لیکن جو سب سے اہم واقعہ کہیں جو تین ہجری کا سب سے بڑا وہ پھر غزوہ احد ہے غزوہ احد ٹھیک ایک سال کے بعد آپ کو میں نے بتایا تھا کہ غزوہ بدر رمضان میں ہوئی تھی دو ہجری کی رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کو شوال کہتے ہیں تو غزوہ احد جو ہے یہ شوال تین ہجری کے اندر ہوئی ہے اور اس غزے کا باعث یہ بنا کہ جو غزوہ بدر میں قریش کو جو شکست فاش ہوئی ذلت آمیز ان کے لوگ مارے گئے پکڑے گئے فدیہ دے کر چھو چھوٹے تو قریش مشرقی مکہ انتہائی زخم خوردہ تھے اور انہوں نے غزوہ بدر کا بدلہ لینے کا ارادہ کیا بڑے لوگ تو مارے گئے تھے ابو جہل امیہ ابن خلف اور اتبا شہبہ یہ سارے لوگ تو مارے گئے تھے اب جو پیچھے مکہ کی عادت بچی تھی اس میں کچھ تو ان مقتولین کے بیٹے تھے جیسا کہ ابو جہل کے بیٹے اکرما بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ جو بعد مسلمان ہوئے امیہ ابن خلف کے بیٹے صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ بعد میں یہ بھی مسلمان ہوئے مغیرہ حضرت خالد ابن ولید ولید ابن مغیرہ کے بیٹے وہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوتے لیکن جو قیادت تھی جو بالکل ٹاپ لیڈرشپ اسے کہا جا سکتا ہے وہ تھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بعد میں وہ مسلمان ہوئے لیکن قزہ وحد پر بڑے ابو اور یہ جو ابو لہب تھے حضور گل چچا وہ بدر میں تو نہیں آیا تھا لیکن بدر کے بعد وہ خود ہی اپنی موت مر گیا تھا مکم گرما میں بڑی عبرتناک قسم کی اس کی موت تھی تو ان لوگوں نے یہ طے کیا یہ جو مکہ کے لوگ تھے کہ جس تجارتی قافلے کو ابو سفیان بچا کر لانے میں کامیاب ہو گئے تھے جو باعث بنا تھا بدر کی کے قصبے کا اس قافلے سے اس تجارت سے جتنا منافع ہوا ہے وہ سارا کا سارا منافع اس فنڈ میں ڈال دیا جائے گا جس کے ذریعے سے ایک فیصلہ کن جنگ مسلمانوں کے ساتھ لڑی جائے گی اور وہ بہت بڑی تجارت تھی جو اس کافلے میں ہوئی تھی اور سیرتگاروں نے لکھا ہے کہ یہ جو رقم تھی جو پروفٹ تھا اس قافلے کا وہ تقریباً پچاس ہزار دینار تھا پچاس ہزار دینار کا مطلب یہ ہے کہ سارا سونا تھا یہ دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں تو یہ سارا کا سارا اس کام کے لئے جمع کر دیا گیا اور جو اربوں کا مزاج ہے جن گھروں میں لاشیں گئی تھیں ان کے لوگوں کو خوب برنگیختہ کیا گیا جن کو لوگ پکڑے گئے تھے ٹڈیا دے کر آئے تھے ان میں بھی ایک انتقامی جذبات تھے بہت زور و شور کے ساتھ اس جنگ کی تیاری ہوئی اور اتنا بڑا لشکر تیار ہوا جو ابھی تک جتنے بھی غزوات ہوئی ہیں بہت سے پہلے پہلے بدر کے علاوہ بھی بہت ساری ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی ان سب غزبات سے بڑا لشکر کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ بدر میں تین سو لوگوں کے چلے جانے کے بعد بدر میں لوگ تیار تو تیرہ سو ہوئے تھے ادھر مکہ سے قریش کے پھر تین سو لوگ درمیان میں نکل گئے تھے تو ہزار لوگ رہ گئے تھے تو ایک ہزار لوگ پہنچے تھے بدر کے میدان میں اہد کے اندر یہ تعداد جو تھی یہ تین ہزار تھی تین ہزار لوگ تھے قریش نے ایک اور کام بھی کیا تھا اور وہ یہ کیا تھا کہ اس دفعہ عورتوں کا ایک دستہ بھی ساتھ رکھا تھا اور یہ عورتوں سے مراد یہ نہیں کہ کوئی لونڈیاں تھیں یا باندیاں تھیں یا کوئی گرے پڑے گھرانوں کی قریش کی جو سفے امل کی قیادت تھی ان کی گھر والیاں تھیں ان کی بیٹیاں تھیں ان کی بیویاں تھیں اور یہ تعداد پچیس سے تیس خواتین کی تھی اور ان کو ساتھ رکھنے کے دو تین مقاصد تھے ایک مقصد تو یہ تھا کہ یہ جوش و جذبہ دلانے والے اشعار کہیں گی اور جو عربوں کی نفسیات ہے کہ عورتوں کے سامنے وہ شکست تسلیم نہیں کرتے کسی بھی صورت میں تو یہ تھا کہ کوئی بھاگنے کا نہیں سوچے گا کیونکہ اگر کوئی جنگ سے بھاگا تو یہ اتنی ساری عورتیں گوائے تو اس کی تو نسلوں کو بھی یہ نہیں بخشیں گی پھر کبھی بھی اور یہ اشعار کہہ کہہ کہ کے بتائیں گی کہ اتنی سارے یہ بندہ جو جنگ سے بھاگا تھا تو ارب عرب جو تھے وہ عورتوں کے سامنے بزدلی دکھانے کو بزدلی کی سب سے بدترین قسم سمجھتے تھے تو انہوں نے یہ یہ بندوبست بھی کیا ہوا تھا تیسرا ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ جب جنگ ہو رہی ہوگی اور بند ہر جنگ والوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اگر ہم شکست کھاتے ہیں تو ہماری یہ عورتیں جو ہمارے ساتھ ہیں یہ لونڈیاں بن جائیں گی باندیاں بن جائیں گی جنگی قیدیوں کے طور پر ہاتھ میں آ جائیں گی تو یہ بھی ایک جذبہ بڑھانے کا سبب بنے گا تو اس لیے انہوں نے اس میں عورتوں کو ساتھ رکھا تھا سات سو لوگ ان تین ہزار میں تھے اور یہ بہت بڑی تعداد سمجھی جاتی ہے سات سو لوگ ایسے تھے جنہوں نے ذرے پہنی لی تھی زرہ پوش تھے یعنی مکمل طور پر لوہے کے اندر ڈھکے ہوئے تھے انہوں نے لوہے سے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا دو سو گھوڑے تھے اس قریش کے سامان میں تین ہزار اونٹ ان کے پاس تھے جس میں سے کچھ سواری کے بار برداری کے سامان اٹھانے کے اور کچھ زبا کر کے کھانے کے یہ سارے مقاصد اس کے اندر پانچ شوال کو یہ لشکر جو ہے قریش کا شوال کی پانچ تاریخ کو یہ روانہ ہوا ہے مکہ مکرمہ سے سعیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کو پتا ہے کہ بدر میں قید و کرائے تھے فدیہ دیا تھا اور اسلام بھی قبول کیا تھا اسلام اس نے قبول کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کا ان کو بتایا تھا جس کا یہ انکار کر رہے تھے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں حضور نے کہا کہ وہ پیسے کدھر گئے جو آپ اپنی اہلیہ ام فضل کو دے کر آئے اس پر انہوں نے نکلنا پڑا تھا کہ اس خبر تو میرے اور ام فضل کے علاوہ کسی اور کو خبر،, خبر نہیں تھی اس پیسے کی آپ نے بتا دیا تو اس کے مطلب ہے کہ آپ اللہ کے نبی تو وہ تھے انہوں نے یہ کیا مسلمان تو ہو کر آ گئے تھے لیکن رہ مکہ میں ہی رہے اور مکہ ہی مقیم رہے آخر تک ان کو جب یہ تیاری کر دیکھ لیا انہوں نے سارا کچھ انہوں نے ایک تیز رفتار کاصد کو جو تین دن میں مدین مدینہ پہنچ گیا ورنہ تو مدینہ کا سفر ایک ہفتے کا تین دن میں مدینہ پہنچنے والے ایک بندے کو کسی تیز رفتار سواری کے اوپر یہ پیغام یا خط دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ قریش اس تیاری کے ساتھ اور اس لاؤلشکر کے ساتھ اور اتنے افراد کے ساتھ اور اتنے ساز و سامان کے ساتھ آپ سے جنگ کرنے کے لئے مکہ سے نکل گئے یہ قاصت پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ان کو سارا بتایا اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایک صحابی کو بھیجا اور آپ نے کہا کہ جاؤ اور جا کر تیزی سے وہاں جاؤ اور اندازہ لگاؤ کہ کتنی تعداد ہے قریش کی تو وہ, وہ گئے اور اس رستے میں جہاں پر قریش ابھی آ رہے تھے وہ تیزی سے وہاں پہنچے اور لشکر کا اندازہ لگائے اور واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ٹھیک بتایا بالکل درست اندازہ تھا ان کو ملک یہ تین ہزار کے لگ بھگ لوگ ہیں تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کے اوپر مس ندوی کے اوپر مدینہ کے منورہ کے راستوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے بٹھا دیے اور یہ جو تین لوگ ہیں صحابہ میں سے نام آپ کو اگر یاد رہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے پہ کھڑے ہوئے اور یہ تینوں اپنے قبائل کے بڑے تھے صادم عبادہ خزرش کے بڑے تھے اور حضرت ساگ ابن معاذ اور اسید ابن حضیر یہ اوس کے بڑے سمجھے جاتے تھے آپس میں چچزات بھائی بھی تھے یہ لوگ تو تلواریں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر اور مسجد نبی کے باہر یہ لوگ کھڑے ہو گئے لشکر ابھی دور تھا جب تعداد کا اندازہ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمعے کی رات تھی آپ نے صحابہ کو بلایا کہ مشورہ کریں کہ اس جنگ کو کیسے کہاں اور کس طریقے کے ساتھ لڑنا ہے لشکر بہت بڑا تھا شاید اس زمانے کی مدینہ کی پوری آبادی سے بھی زیادہ بڑا لشکر تھا تین ہزار بہت بڑی تعداد تھی ساز و سامان میں بہت تھا جنگ تو صحابہ نے میں دو آراہ ہوں بڑے صحابہ اکابر صحابہ اور تجربہ کار حضرات جتنے تھے انہوں نے کہا کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے اور نوجوان صحابہ اور خاص طور پر وہ حضرات جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کسی وجہ سے ان کا اصرار ہوا کہ نہیں باہر نکل کر میدان میں جنگ لڑی جائے اور وہ شوق شہادت سے اور جذبہ شجاعت سے بڑے بے تھے اور انہوں نے بڑی بڑا اصرار کیا انہوں نے اس بات ان اصرار کرنے والوں میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو حضور کے چچا تھے انہوں نے تو حضور سے کہا کہ اگر آپ باہر نکل کر جنگ کرنے کا فیصلہ نہیں کرتے تو حمزہ نے تو اپنے چچا ہونے کا وہ کیا اور کہا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم باہر نکل کر لڑیں گے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک باہر نکل کر لڑیں گے لیکن آپ نے دو خواب دیکھے تھے اور ان دونوں خوابوں میں کی بڑی واضح تعبیر تھی آپ نے صحابہ کو بتایا بھی آپ نے خواب یہ دیکھا کہ میں ایک مضبوط یعنی ایک زرہ میں نے پہنی لی ہے مضبوط قسم کی سمکی, لوہے کی لیکن ایک گائے ضبع کی جا رہی ہے اور اس میں آپ کو یہ اشارہ تھا کہ زرہ سے مراد مدینہ منورہ ہے کہ اگر مدینہ منورہ میں رہ کر جنگ کی جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا اور جو گائے زبہ ہو رہی ہے اس پر آپ نے اس کی تعبیر یہ ارشاد فرمائی کہ اس جنگ میں میرے صحابہ میں سے بعض لوگ شہید ہوں گے اس جنگ کے اندر اسی طرح آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کو ایک تلوار دی گئی ہے اور اس تلوار کو جب آپ نے ہلایا تو اس کے کچھ دندانے ٹوٹ کر گر گئے پھر آپ نے دوبارہ جب اس کو ہلایا تو وہ تلوار دوبارہ صحیح ہو گئی تو آپ نے اس کی تعبیر یہ ارشاد فرمائی کہ اس جنگ کے اندر صحابہ شہید ہوں گے اور دندانے ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ کا نتیجہ بالکل مسلمانوں کے حق کے اندر سو فیصد درست برامد نہیں ہوگا لیکن اس کے بعد جو جنگیں ہوں گی دوبارہ جو تلوار ہلائی اور وہ ٹھیک ہو گئی وہ نتائج مسلمانوں کے حق کے اندر ہوں گی ان خوابوں سے بھی کی وجہ سے بھی آپ کا رجحان اسی طرف تھا کہ جنگ مدینہ کے اندر رہ کے لڑی جائے لیکن صحابہ نے وہ نوجوان صحابہ نے اصرار کیا اور بڑے شوق کے ساتھ کیا اور بڑے اس سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک اب جنگ باہر لڑی جائے گی یہ فرما کر آپ اپنے حجرے میں تشریف لے کے آپ ہزے میں تو شیخ لے گئے اور آپ کے ساتھ سئینا ابکر صدیق عمر فاروق یہ حزاب حجے میں چلے گئے <تصفح> تو جب آپ ہزے میں گئے تو باہر جو صحابہ بڑے رہ گئے تھے انہوں نے نوجوان صحابہ سے کہا کہ آپ لوگوں نے سب نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ فرمایا جو آپ کے دل کی آواز نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان یہ نہیں تھا اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رجحان پر چلنا چاہیے جیسے وہ فرمائے ویسے کرنا چاہیے ان کو بھی خیال آیا کہ ہاں ہم نے زیادہ اصرار کر لیا آپ نے ہماری دلداری فرمائی دل رکھا ہمارا آپ نے تو یہ حضرات چلے گئے حجرے کے باہر اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے تو آپ نے پہ نہیں بھی تھی آپ نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی نیام میں تھی جو تیر وغیرہ تھے وہ آپ نے پکڑے ہوئے تھے تو ان نوجوان صحابہ نے کہا کہ یار رسول اللہ ہم اپنی رائے واپس لیتے ہمیں اندازہ ہوا اور ہمیں ان دوسرے بڑوں نے سمجھایا بھی صحیح کہ ہم نے آپ پر زیادہ اصرار کر لیا اور آپ نے اپنے دل کے رجحان کے خلاف فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے باہر چل کر جائیں تو ہم اپنے اپنا مشورہ یا اپنی رائے سے دستبردار ہوتے ہیں جو آپ کے دل میں ہے آپ اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار لگا چکے تھے زیرہ پہن چکے تھے تلوار اٹھا چکے تھے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اللہ کے نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب وہ ایک دفعہ ہتھیار اٹھا لے اس وقت تک وہ ہتھیار واپس نہیں رکھتا جب تک وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ صحیح مانوں کے اندر جنگ نہ کرے اس لیے اب تو جنگ باہر ہی ہوگی اور اب تیاری کرو باہر جانے یہاں سے پھر اس بات کا طے ہوا کہ جنگ باہر ہوگی اور صابق رام کی تیاری شروع ہوئی انشاءاللہ اس سے اگلی بات اگلے جمعے ہوگی واخا وار الحمد للہ رب اللہ.